یہ اس میں فتویٰ ہمارے علماء نے یہ دیا بزرگوں کی قبروں کو پکا کیا جائے تاکہ ان کے آثار باقی رہیں اور اس میں بنیاد دی ہے کہ ان کے آثار ان کی قبور یا ان کے مقابر برقرار رہیں تو لوگ آن کر ان سے اقتصاب فیض کریں عام جو عوام کی قبروں پر مقبرہ بنایا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بزرگوں میں اور عام آدمی سے امتیاز ختم ہو جائے گا ایک یہ بات اور دوسری جو کہیں کہ پکی قبر بنانا منع ہے تو کوشش کریں کہ اندر کی قبر جو ہے وہ پکی نہ ہو لیکن اس میں بھی کچھ آوارز ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا بعض قبرستان ایسے ہیں کہ جس کی زمین جو ہے وہ بالکل ہی بارو ہے بجل ایک بارش آ جائے تو قبر بیٹھ جاتی ایسا اگر کہیں قبرستان ہے کہ جس میں قبر باقی نہیں رہتی اور آپ جانتے ہیں کہ قبر میں میت کو بچانے کے لیے اوپر کوئی پتھر یا آج کل ٹائل جو نکلے ہیں وہ لگا دیتے ہیں اور جب بارش آ جائے وہ سارا کا سارا بیٹھ جاتا ہے اب جب وہ بیٹھ جائے تو شرن قبر کو مکشوف کرنا یہ جائز نہیں یعنی پتھر کو نکالا جائے دوبارہ لگایا جائے میت نظر نہیں آنی چاہیے قبر کو کھودنا جائز ہی نہیں اللہ اس کے چند اوارض مثلاً دفنا کے وقت کوئی ایسی دستاویز قبر میں گر گئی کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں جیسے پاسپورٹ گر گیا یا کوئی ایسی چیز تو اس کو کھول کر کے وہ چیز نکال لی جائے یہ جو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ صاحب کو امانتاً دفن کر دیا گیا بعد میں نکالا گیا اس کا تصور جو ہے وہ اسلام میں نہیں منع ہے امانتن دفن کرنا کوئی چیز نہیں جب مردہ دفن ہو جائے اب اس کی قبر کو کھولنا ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے کہ اس کی میت کو کھولا جائے اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹری کوئی معاملہ ہو میت کا تجزیہ کرنا ہو. مثلاً کوئی آدمی مر جائے تو اس میں اختلاف ہوا اس کو کسی نے زہر دیا اس کا تجزیہ کرتے ہیں. تو اس کا بھی قانون ہمارے موجود ہے کہ باضابطہ ایک مجیسٹیٹ ہوگا اور باضابطہ جڈیشل مجسٹریٹ سے اس کی اجازت ہوگی وہ ڈاکٹر بھی اور جس وقت قبر کو کھولیں گے تو میں جو لوگوں نے افسران سے پوچھا جب قبر کو کھولا جائے تو کم سے کم یہ جو پرفیوم کی بوتلیں ہوتی یہ دو سو پرفیوم کی بوتلیں رکھی جاتی جب تک وہ تجزیہ ہوتا ہے میت کا تو اس وقت تک دو تین آدمی پرفیوم مارتے رہتے ہیں تاکہ اس میت کی جو بو ہے اس کے ذریعے سے کوئی اور امراض جو ہیں وہ کہیں پیدا نہ ہو جائے تو بغیر اس کے تو آپ انکاری پولیس کے مجسٹریٹ کے قبر ہی نہیں کھود سکتے آپ قبر تو مکشوف نہیں تو اب کیا ہوتا کہ قبر کو کھودنے کے بعد اس طریقے سے پٹ اینٹیں رکھ دیتے اس اینٹوں کے اوپر پتھر رکھ کے جب قبر بند کرتے اس سے امکان یہ ہوتا ہے کہ بارش وغیرہ میں قبر بیٹھتی نہیں لیکن عام عوام کے جو ہیں ان کے مقبرے اگر بنا دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ قبرستان میں ایک تو جگہ ہی نہیں بچے گی تو یہ ہے کہ عوام کو تو اسی طرح چھوڑ دیا جائے جو بزرگ ہوں جن کے ماننے والے ان کی اگر قبریں پکی بنائی جائے اس میں بھی تصور یہی ہے کہ لوگ اقتصاب فیض کرنے کے لئے ان کی قبور کو موجود رکھیں تو اس میں حرج نہیں اور اس پر علماء نے کئی رسالے بھی تحریر فرمائے اور اس طریقے سے کوئی چھوٹی سی ایک بانڈی جیسی بنا کر اس کو پکا کر دیا جائے کوئی قتبہ لگا دیا جائے جس سے کہ یہ نشانی ہو جیسے ہمارے والد کی قبر ہے یا آپ کے والد کی اس لیے برقرار تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور وہاں پہنچ کر کے ہم فاتحہ پڑے تو ایسے نشانات لگانے میں شرم کوئی حرج نہیں جی فرمائیے